صورت الگ کا کے ساتھ تعلق پہلے متعلم کا بیان تھا کس کا بیان ہے نصاب تعلیم کا بیان ہے چالی جی. اچھا اور انسان کی سوریہ کے بعد کس کا بیان بادیا کا بیان ہے خلاص سورت ترغیب قرآن انعامات تو آگے انسان کے لیے یہ نصاب تعلیم آ رہا ہے کیا آ رہا ہے نصاب تعلیم آ رہا ہے ایسم جی ہاں آ رہا ہے ہاں فلاں کو آ رہا ہے فلاں بھوت آ رہا ہے اس کے لیے کمپیوٹر آ رہے ہیں یہی کچھ ہے اور نصاب تعلیم قرآن ہے یا بلائیں ہیں یہ نصاب تعلیم ہے انسان کے لیے اکرا بس ب رب کل اے انسان اللہ کا قرآن پٹھ اس کا شان نظور تو واضح ہے نا کہ میرے حضرت راہ کے متلاشی تھے کہاں بیٹھے تھے کار ہرا کے اندر کہ اچانک جبریل آ گیا اس نے عرض کیا اقرا یا محمد آپ نے فرمایا مان بے تو جبریل نے ایک دفعہ دبایا دوسرے دفعہ دبایا تیسرے دفعہ جب دبایا نا تو ایک اثر پڑا اگر اللہ نے جبریل کو بھیجا آپ کا انشراح شراہ صدر ہو گیا جبریل آگے پڑھتے گئے آپ نے پڑھا یہ سورت نازل ہوئی اتنے تک الم ال انسان عالم یالم دیکھ رہے ہو بس یہی اکرا سے معلوم یالم تک یہی ابتدائی ایسے ہیں جو غار ہرا کے اندر اتری تھیں چا جی القرآن لکھو ترغیب القرآن ہے اکرا القرآن اے محمد کریم پڑھ تو قرآن کو ساتھ نام رب اپنے کے اللہ دی خلق جس نے پیدا کیا ہر چیز کو انعام نہ برے پڑھ قرآن کو ساتھ نام رب اپنے کے بسم اللہ کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہر چیز کو انعام نہ برے خالقل انسان من الگ اب تخصیص ہے ہر چیز کا خالق اللہ اور خاص کر انسان کا پیدا کیا انسان کو علق سے علق کس کو کہہ دیں جی خون کا لوتھڑا یہ لطف و باغ اکرا رب و کا دوسرا اکرا برائے تاقید ہے پڑھ تو اور رب تیرا بڑا کریم ہے اللہ زی اللہ بال قلم یہ انعام نمبر کتنی ہے جی دو جس نے سکھایا ساتھ قلم کے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر فرمایا اکتو اے قلم لکھ قلم نے عرض کیا حضرت کیا لکھوں فرمائے اللہ محفوظ کے اوپر تقا دیرے لکھو لکھوں کی تقدیریں لکھو اب دیکھو اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اللہ قلم کی تعریف کر رہے ہیں تمہیں بھی قلم کے ساتھ لکھنا چاہیے یہ مشق کرو ایسے سمجھ اہل قلم بلو قلم کی شان ہے اللہ نے قلم کے ساتھ بھی سکھایا اور آگے انعام نمبر تین ہے علم انسان عالم دوسرا انعام کیا تعلیم بال تیسرا انعام کہ سکھایا انسان کو جو کچھ نہ جانتا تھا بغیر قلم کے ادھر بائر قلم کے لکھو میرے حضرت کو جو تعلیم اللہ نے دی کس کے ساتھ وہ قلم کے ساتھ بغیر قلم کے بغیر قلم کے, کے یہ بھی آ گیا کل انسان اللہ یہ شکوہ ہے نا شاکر انسان کا انسان کو چاہیے کہ اللہ کے یہ انعامات تھے اس کے اوپر کہ قلم کے ساتھ تعلیم دی اور طریقے پہ تعلیم دی انسان کو شاکر ہونا چاہیے لیکن نہ شاکر ہے نہ شاکر انسان کا شکوا فرمایا پختہ بات ہے کہ بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے یہ بیان مرض لکھو بے شک انسان حد سے نکل جاتا ہے سرکشی کرتا ہے ارا ار ہوستنا کو بیا نے مرد لکھا ہے اب سبب مرد سرکش اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ کیا آ گئی اور دنیا آ گئی دھن آ گیا اس لیے بوجہ اس کے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو غنی سبب مرد ان کرو یا آگے علاجِ مرد ہے انسان قیامت کو یاد کر یہ علاجِ مرد یہی ہے کہ قیامت کو ہم یاد کریں نہ فکر آخرت ہو علاج ہو جاتا ہے پھر یہ دنیا کا گھمنڈ کیا ہو جاتا ہے پلاج مرد بے شک تیرے رب کی طرح لوٹنا ہے تیرا یہ ختم ہو گیا جی میرے محترم یہ تو متلک انسان کا شکوہ تھا نا نہ شاکر کا اب زاجر خاص ہے آگے برے ابو جہل ابو جہل میرے حضرت کو روکتا تھا نماز پڑھنے سے آپ جاتے تھے نا مسجد حرام ہے نماز پڑھنے بیت اللہ علی مسجد وہ حبیص روکتا تھا ایک دفعہ روکا حضرت نے سختی سے جواب دیا کہ تیرا کوئی حق نہیں روکنے کا پھر وہ لڑنے پہ آمادہ ہوا حضرت کے ساتھ لڑنے کے لیے ایسے گیا اور پھر پیچھے بھاگا پیچھنے اگوے تو بھاگا تو سردار مکے کا کہنے لگا آگے آگ کی خندق نظر آئی میں جو جا رہا تھا آگے کیا تھی آگ کی خندا کو آئی اور وہاں کچھ پرروں والی مخلوق تھی فرشتے تیزری میں تھا، آج آج جا تھا. کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو روکتا ہے میرے بندے کو جب نماز پڑھتا ہے آ رہا ہے کہ واجحتا جم نمبر ایک لکھو کہ میرا بندہ نماز پڑھتا ہے نماز سے روکتا ہے کوئی برا کم تو نہیں کرتا نا واج تعجب نمبر ایک اور اے, اے تمقان الخدا نمبر دو پھر یہ دیکھو جس کو روک رہا ہے وہ ہدایت پہ ہے کس پہ ہے اور تکوا کا حکم کرتا ہے اور جو روکنے والا پکا ہے پکا بےمان ہے مقزب ہے تو یہ ساری چیزیں واج تعجب ہے نا جس کو روکتا ہے وہ متکی ہے اور عامر بھی تکوا ہے اور روکنے والا پکا پک بائمان ہے یہ ساری چیزیں وجہ جب ہیں اور آئے وجہ تھا نمبر دو کیا دیکھا تو نے مخاطب اگر ہے روکا ہوا شخص کہاں نہ کری چلے لکھو من ہی من ہی کون تھے حضرت تھے نا روکا ہو شاخ اوپر ہدایت کے یا حکم کرتا ہے تکوا کا اور آئے وجہ تھا نمبر تین کیا دیکھا تو نے اگر جٹلا تھا یہ نہ ہی روکنے والا اور حق سے منہ مو موڑتا ہے اللہ علم, علم کیا نہیں جانتا ہے روکنے والا کہ بے شک اللہ دیکھ رہے ہیں کلّلم جانتا ہے یہ تخویف ہے اس کے لیے اس کو ہر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا البت اگر نہ رکا نا لانا البت ضرور گھسیٹیں گے اس کو ناسوان ہے نون تاقید خفیفہ لیکن نون کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ رسم و خط ہے اس کو کہتے ہیں مصحف کریم کا رسم الخط مصحف کریم کون تھا وہ حضرت عثمان کا قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف کریم کی رسم الخط یہ ہے البدا کھسیٹیں گے اس کی چوٹی سے پکڑ کے آج کا لوگ کہتے ہیں ذرا جی داڑھی سے پکڑو وہ داڑھی کی بات ہے چوٹی کی ہے تو معلوم ہے جو چوٹ رکھاتے ہیں نا انگریز دے کسی چوٹ سے پکڑیں گے ہم تو داڑھی رکھاتے ہیں نہ پکیں گے اس کو چوٹ سے ناسیت انقاظبا یہ جو چوٹی ہے جھوٹی خاتیہ بدکار گنہ وہ گنہگار کی چوٹی بھی کیا ہوتی ہے بڑی بری ہوتی ہے پھل یا دو ناز یا ہوں پس چاہیے پکارے اپنے اہل مجلس کو یہ بھی ابو جہال نے کہا تھا کہ میری مجلس بڑی ہے میں اس کو پکاروں گا تیرا مقابلہ کروں گا حضور کو کہا اللہ نے بنا پکار اہل مجلس کو سند اس ہم بھی پکاریں کہ دو کے فرشتوں کو یہ ذرا غور کریں جی کہ سند او ہے نا فال یاد تو مجزوم ہے امبر ہے لیکن سندو کیا ہے یہ مجزوم ہے کہ تو سند او ہے جازم دینے والا کوئی نہیں تو یہاں واؤ نہیں لکھی گئی اس کا جواب ہی وہی ہے کہ مصاف کریم کا رسم الخط کسی طرح ہے پکارے ہیں کہ ہم دو داخل فرشتوں کو کلا لا ہر کے نہیں اس کو یہ کام نہ کرنا چاہیے تھا لیکن اے میرے محبوب لاتے اصول کامیابی اس کا کہا نہ مانو بس جو دو وقت رے یہ تین چیز ہے نلہ تو نمبر ایک بس تو دو وقت تین اس کا کہا تو نہ مان سیدھا کر اللہ کا قرب حاصل کر یہ میرے عزیز کیا آ گیا انسان کے لیے کون سا نصاب تعلیم آ گیا قرآن ایک قرائل قرآن اب اس میں ربے ٹھیک ہے نا اب نصاب تعلیم کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ نصاب تعلیم بڑا اونچا نصاب ہے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلّی سے ہر چیز کے پیدا کرنے والے